ر صد کا رسول الحمد نبی الکریم الروف البیم اللّہ نبلوبہ نابل قرآن و ظہم اخلاق نابل قرآن و دخل الجن طب القرآن و نچ نابن بالقرآن کال اللہ تعالیٰ و ان الله وملا ال تروسلونا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله وعلى ال الكواص هنك يا محببنا الصلاه والسلام عليك يا نبي الرحمه وعلى ال الكواص صحابك رسول الله زمہجوری برامت جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین زمہرمہ چرا فارغ نشین بار سرس بولتے یمانی کے روے تست صبح زندہ گانی ادیم طائف نالے پاکوں شِرا کا رشتہ جا ہے ماکو چے باشت گر کو نی سوے ہمیشہ غر گاہ گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہے پیا پہ نا شد گاہے, گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشت بہر حق سوئے غریباں رسول اللہ یاہ خبی بر لاہے قالنا ان ننی في غم میں مغکن خذیدی ساح لنا یا صاحب بنی و یا سے تک میں وجرےکن مے لکن دوفرر قامد لا ممکنصناؤ کا معکانہ حقکو ہو بعد از خدا بذور ک توئی تمام ہم دو تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاشتہات بھی اللہ جلّہ عالیٰ کی ہم تو سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا مالکے رقابے مم فخر اربو اچن والیے کون مکان سیاہ دا مکان سی دے انجا سب برے لالا رخان نی رے تاب سر نشینے مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ ہسینا تمائے دوراں سال خیرے زہرا جمال جن بائے صبح اذن نور ذاتِ تقوی نیام فخر آدم آدم، شاہدا صاحب علم نشرا، معصوم آمینبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے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 کچھ فرشتے قعود میں ہیں کچھ فرشتے رقو میں ہیں کچھ فرشتے سجدے میں ہیں کچھ تسبیح کر رہے ہیں کچھ تحلیل کر رہے ہیں کچھ استفال طلب کر رہے ہیں کچھ صدا کرتے ہیں کچھ درود اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں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 لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے رقو بھی ہے سجدہ بھی ہے قو بھی ہے استغفال والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغار ہے ثنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی ثنا ہے لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے اس کی نماز کے اندر استغفال بھی ہے اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے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 ازان والوں کی ہوں گی عزت <تصفح> <تصفح> معاوی رضی اللہ تعالی مر بھی ہے قیامت کے میدان کے اندر جب, جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤزن ازان دینے والوں کی بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں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 کھڑا ہونے والا ہو جائے تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی کی اتنی فضیلت ہے کل قیامت کے دن موزن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنوں سے بلند ہو بلکہ نماز کے لیے ایک موزت تو اذان دیتا ہے اس کی تو برکتیں ہیں ایک حدیث میری نظر سے گزری لا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 اسی وجہ سے ان کا کا کا نام نام گیا گیا تو یہ وہ تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التظام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت پڑ گیا بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا جب اس نے تین دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندے اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تو حضرت سعید ابن المسیب ایام کے مسجد میں رہے فرماتے کے کہ کر میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا مغرب شاہ کا وقت ہوگا کون بتائے گا تین دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی یہ بڑے خطرناف دن آئے ہیں اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا اس نے مکہت المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ الرسول میں بھی ظلم کیا اور تین دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے ازان اور اقامت نہیں ہوئی حضرت سید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینہ سمجھ کے چھوڑ جاتے فرماتے ہیں م. میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لائی تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے تو کہتے میں حضور کے حوزے کے پاس بیٹھا تھا میں اللہ اللہ جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبت خزرا سے ازان کی آواز بھی آئی اور اکامت کی آواز بھی آئی تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیرِ اولا کو کذا نہیں کرنا ہے ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اعتمام فرما دیتا ہے ان حالات میں بھی ان کی تکبیرِ اولا کذا نہیں ہوئی اور تین دن تک گمبدِ خضرہ کے مقین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے یہ <سلام> حضرتِ سید ابن المسیب رضی اللہ تعالی انہو کا عزاز ہے یہ ان کی تقریم ہے یہ ان کی عزت افضائی ہے اللہ اکبر حضوف میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس تک کل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کی تقریب بلکہ فرمایا تعالی فی ذلح یوم ذلو امام عادل و شعب نشہ فی عبادت اللہ و رجل قلبہ مولب المساجر و رجل دعات ہو عمرت ذات منصب و جمال فقال ان یقاف اللہ و رجلان تحابہ فی لا اجتماع لئے و تفرقائی لئے و رجل تصدقہ بصدقت ف اخفاہ حتی لا تالم شمالہ ما تلفق یمین ہو و رجل زکر اللہ قالیا ففادت اے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 مسجد کی آبادی کی کے لیے مسجد کی, کی صفائی کے لیے دل مسجد سے وابستہ ہے حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ہو شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے اللہ حکم تو اذان اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں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 سیاحا جرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگے اس وقت اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور آفیت طلب کر دیا دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے مومن دونوں جہانوں کا طلب کا ہے ایک سیابی کو دیکھا سخت کمزور ہے فمایا تمہاری یہ حالت کیا ہو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 کہ میرے حصے جو تکلیفیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں آخرت میں نہ آئیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربا نہ دے دے آخرت میں بھی دے, دے جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی تعلق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 میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضوح کیا اور یوں مسکرائے لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسالونی ما ادھاکا کا تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرائیا کیوں تو صحابہ نے عرض کی ما ادھاکا کا یا رسول اللہ حضور آپ اشارت فرمائیں کہ آپ کیوں مسکرائے تو حضور نے اشارت فرمایا ان الابد اذا دعا بوضوح فغسل وجہہو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 جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاپ اور سترا ہو جاتا ہے اور یہ مسجد سے جو آپ کورا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حول کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اللہ فردہ بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من بنا للہ مسجد جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ کس لیے یز کا روفی ہے تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو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 نمازیوں کی گنجام میں فلاں اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے یہ کہو بعض ہم عموماً ہمارے یہاں روز مرہ یہی ہے ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ واسف علی واسف نے ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شاید چھوٹی نہیں ہے کوئی شہد چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غروج سے دیکھا جائے جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غروب سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا ورنہ کوئی بھی شہ کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے ہر شہر باعظمت ہے تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جلہ شاہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی نماز میں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 اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد بلکہ کہو فلا مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں مہاد بنا دیتا ہے تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے جس جگہ پیشانی رکھنی ہے اللہ اکبر وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے بلکہ فرمایا کہ خیر العباف بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں اور بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ وہ ہمارا انداز اس سے مختلف ہے لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس پڑو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑی اور پھر وہ ذکر میں لگا رہا بیٹھا رہا تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور پھر اس نے دو رکت پڑے جس کو سلاس اللہ کہتے ہیں تو فرمایا اس کو مقبول حاج عمرے کا اللہ سباب اللہ اکبر تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے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 پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انتا کا کا. فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے عیسان کو محروم کر دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا بناتی ہے ایک عدیس میں آتا ہے کہ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 کیسے کہا تھا عویس, عویس کو سلام دینا جب, جب محبتوں کے عمرتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیار حضور, حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا جب, جب یہ بات, بات کہی عمر تو حضرت عویس نے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہا ہاں ہم تو شام صویرے رہتے خدمت میں تھے کہا پھر بتاؤ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ حیرت زدہ ہوگئے کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا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 سہری کے لیے اور تحجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے یہ ماں کا پیار ماں نے دروازہ کھولا حضرت باضی وہ نہیں کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے پیواند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت ماں نے جب, جب دیکھا تو آنکھوں میں آنکھوں میں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 اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا جتنے پتے تھے گر گئے اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو اسمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا درخت کی ایک شاپ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضور آگے بڑھے شاکھ کو پکڑ کے حضور نے چھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاکھ اس طرح خالی ہو گئے تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معذور ہوتا رہا حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان کو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا حضرت سلمان فاسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاکھ کو ج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 تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا اور میرے اور آپ کیا مولا نے فرمایا حب من دنیا سلاس تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں اتیب و, و عینی فی خوشبو منکوہا عورتیں اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا بلکہ نواز کی براقات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیعہ بن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے تو حضور نے فرمایا سن کوئی سوال کر لیجیے مانگ لیئے ہیں آج وہ معاید و اور بھی کچھ مانگ اللہ بسل مانگ لیئے تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا حضرت ربیہ کہتے ہیں فکل تو میں نے عرض کی اس آلو کا مرافقت تقافل جنہ حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے جنت کا لطف تو تب ہی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیرہ ظالق یہ تو مل گیا کچھ اور مانگ گا اللہ اکبر تو میں نے ارس کی فکلتو ہوا ذات میں نے کہا حضور بس یہی کارا جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو ہو منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پاک کے بعد اگر آپ کا قرب نصیب, نصیب ہو جائے تو جائے مجھے, مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے کوئی فook ہی نہیں باقی رہتی میں نے کہا بس سجدہ کافی ہے ہوا ذا کا بس کافی ہے حضور نے فرمایا فإني على نفسك بكثرت السجود تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میرے پر تم جنت کی آرزو میں جنت کی خواہش میں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 اور فرشتوں, فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے دیکھو کہ نماز پڑھ لیا گھر کو نہیں جا رہے کہ دوسری پڑھ کے جائیں گے اللہ بندوں کے اس عمل پہ جو ہے وہ فرشتوں, فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر جهالا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے علانیاں کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سنیے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 تو مسجد میں اہلِ ایمان جاتے ہیں اور مسجدیں اہلِ ایمان ہی آباد کرتے ہیں صاحب و نماز وہ پسندیدہ ترین بازت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو آپ کی تھنڈک قرار دیا وَجُوَعِلَةَ قُرَّةُ اَنِ فِي الصَّلَاةِ فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے ماہِ سیام رمضان المبارک کے دامن سے جب نور ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے دیکھ کہ جو لوگ جمعت المبارک بھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھگانا نماز کے عادی ہو جاتے ہیں کاش اس نور کو اپنے دل کے اندر ہم محفوظ کر رہیں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نماز تسلسل کو باقی رکھیں جس نے نماز زائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو زائع کر دیا جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا تو ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اور, اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی منطرہ کا صلاة متعمدن فقد کفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کو فرق کیا ہے صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھ دیتے جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھ دیتے مومن ہو گئے تو بھی تھا اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا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 کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو جو اللہ قرض ادا نہیں کرتا تو مارا قرض کیسے ادا کرے گا تو یہ وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے اور یہ خوشقبریاں تھی احادیث کے زخیرہ سے جو میں انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھی۔ کہ اللہ نمازی کو کتنی برکتیں اطا فرماتا ہے اور اس کے اندر کتنے اجالے او اور نور اترتے اصل ہیں اصل پتہ تو کل قیامت کے دن, دن چلے گا, گا. لیکن وہ جو دنیا, دنیا کے اوپر نماز پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ ہو آخرت کے اندر تو اس کو سلے دے گا ہی اس کا دل تمانیت کے نور, نور سے مالا مال, مالا مال ہو جاتا ہے اور ذرا اظہار افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور صبح لمبی تان کے سویا ہوتا ہے ذرا غور تو کرے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 آفاق, آفاق کے ہر ہر گوش میں بلد قرآن بلد سنا بلد کر دم لینا, دم لینا اب رکنا بلد نہیں بلد اب تھمنا نہیں فردوس میں جا, جا کر